یعنی عالمی جہاد کی دعوت سے ہمارا سبق پہلی فصل میں دوسرے نقطے میں جاری ہے الحمدللہ دوسرے نقطے کا عنوان ہے وہ الدنیا یعنی یعنی مسلمانوں کا دنیا سے محروم ہو جانا دنیا کی مال و دولت اور جو اقتصاد و معیشت اللہ تعالی نے اس امت کو عطا کی اس سے محرومی کا تذکرہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہوگا اساد محترم نے اس عنوان کو چند نکات میں تقسیم کیا ہے اس میں پہلا نقطہ ہے سر قطو بیتمالمسلمین و سرواتی مسلمانوں کے بیت المال کی چوری اور ان کے بنیادی معدنیات و ذخائر کی چوری دوسرا نقطہ ہے سو توزی احسرو فبیلا دینا الاسلامیہ ہمارے مسلمان ملکوں میں معیشت کی غلط تقسیم ہمارے مسلمان ملکوں میں مال و دولت کی غلط تقسیم تیسرا نقطہ ہے الظلم ظلم چوتھا نقطہ ہے القاہرو والذل یعنی ذلت اور جبر پانچواں نقطہ ہے خوف چھٹا نقطہ ہے بھوک اور بیماریاں ساتواں نقطہ ہے اجتماعی قتل قتل عام آٹھواں نقطہ ہے اتحجیر الجماعی یعنی ہجرت کے لیے مجبور کرنا نواں نقطہ ہے انتہاک الاعراض اسم دری عزتوں کی پامالی دسواں نقطہ ہے پریشانی اور آسادی تناؤ یعنی ڈپریشن وغیرہ میرے دوستوں ابو بصاب سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح دنیاوی مال و دولت اور اقتصاد و معیشت سے محروم ہو گئے ہیں دین کے بارے میں تو تذکرہ ہو چکا دینی بیراہ روی کے حد تک پہنچ چکی ہے ڈیڑھ ارب مسلمان جو کہ اس زمانے میں دنیا میں موجود ہیں ان کی اکثریت بہت ہی ابتر زندگی گزار رہی ہے دنیا ان کی برباد ہے معاشی حالت ان کی خراب ہے دین سے دوری اور اللہ سے دوری بتلائی جا چکی ہے ان میں سے مسلمانوں کی اکثریت کی حالت آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی سو فیصد عملی تصویر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں انک الشک منجتما علیہ فخریا بدبختوں کا بدبخت یعنی انتہائی بد نصیب شخص وہ ہے جس پر دنیا کی غربت اور آخرت کا عذاب اکٹھا ہو گیا ہو یہ حدیث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے فقر غالب یس رحمت اللہ <وَعَفْو> فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی معافی نہ ہوتی بندو کے لیے تو اکثر اسی انجام کی طرف چلے جاتے دنیاوی اعتبار سے بھی وہ غربت کے شکار ہیں فقر و فاقہ فقر و فاقہ کا شکار ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمانے والا ہے دنیاوی نعمت سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معیشت و اقتصاد سے محرومی کے جو نکات ہیں وہ دس ہیں جن کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا ہے سب سے پہلا نکتہ جو ہے مال المسلمین و الاساسیہ ہے مسلمانوں کے پاس جو بنیادی مال و دولت ہے اس کی چوری ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس سے لوٹ مار جاری ہے یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ عرب ممالک کا جو خلیجی علاقہ ہے اس میں قرائے زمین کا سب سے بڑا پٹرول کا ذخیرہ موجود ہے سب سے بڑا سب سے زیادہ پٹرول کا ذخیرہ موجود ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے نئے انکشافات سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا پٹرول کا ذخیرہ وسط ایشیائی ریاستوں میں ہے یہ علاقہ دریائے کے سے سے قاف تک جاتا ہے جسے قفقاس کہا جاتا ہے چیشنیا وغیرہ داغستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے نز شام اور عراق کے ممالک میں گیس اور پٹرول کے بہت بڑے بڑے اہم ذخائر موجود ہیں جنوبی سوڈان کرن افریقی اور وہ علاقہ جو کہ مصر سے الجزائر تک پھیلا ہوا ہے اس میں بھی ایک پورا سمندر موجود ہے پٹرول کا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ جنوبی سوڈان بھی عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہے یہ تو ان مادنیات کا ذکر ہے جو کہ اس نئے زمانے میں نئی دنیا میں اقتصادی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے بلکہ اسٹریٹیجی اعتبار سے بھی دنیا میں ایک اہم کردار ان مادنیات و ذخائر کا ہے کہ کس کے پاس جتنا زیادہ پٹرول ہو تو سیاسی اعتبار سے اس کی حیثیت ہوتی ہے اقتصادی اعتبار سے اس کی حیثیت ہوتی ہے اور اسٹریٹجک اعتبار سے اس کی حیثیت ہوتی ہے یعنی مسلمان ملکوں میں اس وقت وہ اہم دولت موجود ہے جس کی اہمیت اس نئی دنیا میں سب کو معلوم ہے اور وہ دولت ہے بنیادی ذخائر جس میں پٹرول ہے گیس ہے یہ بنیادی ذخائر ہیں اور بنیادی مال و دولت کے اسباب ہیں جیسے کہ سونا چاندی مال و دولت کے بنیادی اسباب میں سے ہیں اسی طرح آج کل اس زمانے میں پٹرول اور گیس وغیرہ یہ بنیادی اسباب میں سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلامی دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اور کیا کچھ معدنیات کے چھپے ہوئے ذخائر ہمارے ان ممالک کے اندر موجود ہے عالم اسلام جو کہ مشرق کی طرف سے افغانستان پاکستان اور فلپائن تک پھیلا ہوا ہے اور مغرب کی طرف سے سینیگال مورتانیہ مراکش کے ساحل اور اٹلانٹک سمندر تک پھیلا ہوا ہے شمال کی طرف سے وسط ایشیا کی ریاستیں قفقاز بلکان اور شمالی افریقہ تک پھیلا ہوا ہے اور جنوب کی طرف سے جنوبی ایشیا انڈونیشیا کے جزائر اور وسطی افریقہ کے ممالک تک پھیلا ہوا ہے ان کے اندر اللہ تعالی نے جو مادنیات و ذخائر رکھے ہیں اگر ان کو آپ سمجھیں اور ان کے بارے میں معلومات کریں تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت اللہ تعالی نے ہم عطا کیے ان ممالک میں کچھ ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو کہ پوری دنیا کو صنعتی خام مواد برآمد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں حیوانات اور زراعت کا میدان بھی بہت ہی زیادہ زرخیز ہے پوری دنیا کو یہاں سے حیوانات برامد کیے جاتے ہیں مال مویشی اور حیوانات کی منڈی اور کھیتی باڑی وغیرہ بھی یہاں بہت زرخیز انداز میں ہوتی ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں پانچ آبی راستے موجود ہیں سمندری راستے جن میں سے چار جو ہیں مسلمان ملکوں میں ہیں اور صرف ایک میکسیکو میں امریکہ میں ہے جسے پاناما کا راستہ کہا جاتا ہے سمندروں میں جب فنگ راستے آتے ہیں اور گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں رہتا اس طرح کے پانچ راستے پوری دنیا میں موجود ہیں پوری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑنے والے جو سمندری راستے ہیں یہ صرف پانچ ہیں ان میں سے صرف ایک مغرب کے پاس ہے یعنی اگر صرف یہ ایک راستہ ہی بند کر دیا جائے تو بس ان کا تعلق ختم ہو جائے گا رابطہ منقطع ہو جائے گا مکمل دنیا کے ساتھ سمندری راستے سے اللہ, اللہ نے مسلمانوں کو چار راستے ان میں سے عطا کیے ہیں جن میں سے ایک ہرمز کا راستہ ہے ایک باب المندب ہے ایک سویس کینال ہے نہر سویس کا اور ایک جبرالٹر جسے یہ کہتے ہیں یعنی جبلطارق یہ ایک راستہ ہے یہ طارق بن زیاد رحمہ اللہ کے نام پر یہ راستہ قائم ہے یہ جبرالٹر اسے کہتے ہیں حالانکہ یہ اصل میں ہے جبل الطارق عالمی جغرافیائی اعتبار سے بھی ہم اس درجے طاقتور ہیں الحمدللہ للہ کہ ہم پوری دنیا کے راستوں کو بند کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو خط فقر اور خط افلاس سے نیچے رہنے والی قومیں ہیں بے روزگار قومیں ہیں اور بے علم قومیں ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر ہم لوگوں کا ہے تو یہ عجیب بات ہے ایسا آخر کیوں ہے حالانکہ ان ممالک میں سے اکثر پوری دنیا کی عالمی پٹرول کی تنظیم اوپیک کی ممبر ہیں اکثر ممالک اس اوپیک تنظیم کے ممبران ہیں اوپک کے ممبران ہیں اور اقتصادی معلومات کے حوالے سے جو بڑے بڑے ادارے قائم ہیں ان کی معلومات کے مطابق پوری دنیا میں خصوصی طور پر مسلمان ملکوں میں جو مادنیات کے ذخائر اس کے علاوہ موجود ہیں یہ افسانوی مبالغے کی حد تک زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں ہم خطے فقر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہ بات غور و فکر کے لائق ہے بطور مثال صرف اس بات کا جاننا کافی ہے کہ یورپ میں جو تبعی گیس استعمال ہوتی ہے پورے یورپ میں اس کا 65 فیصد حصہ یہ الجزائر سے آتا ہے صرف ایک مسلمان ملک الجزائر سے جو گیس برآمد کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر یورپ میں جو 65 فیصد گیس استعمال ہوتی ہے وہ الجزائر سے آتی ہے یعنی یورپ کے کارخانے یورپ کے جو گاڑیاں وغیرہ اور جو بھی چیز گیس کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے اس میں سے 65 فیصد جو ہے وہ الجزائر سے آنے والی گیس سے چل رہی ہے ایک مسلمان ملک سے اتنی زیادہ گیس برآمد کی جاتی ہے کہ یورپ کے 65 فیصد گیس کی ضروریات کو یہ پورا کر سکتا ہے اس بات کو سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے کہ جزیرہ العرب جو کہ مسلمانوں کا مرکز ہے مسلمانوں کا بنیادی بیت المال ہے اس میں کر زمین کا پچہتر فیصد پٹرول موجود ہے پوری دنیا میں اگر پچیس فیصد پٹرول ہو تو پچہتر فیصد پیٹرول صرف جزیرہ عرب میں موجود ہے اور ہر روز جزیرہ عرب سے سولہ ملین بیرل پٹرول جو ہے دنیا کو جاتا ہے روزانہ سولہ ملین یعنی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بیرل تیل پیٹرول جو ہے پوری دنیا کو ہر روز جاتا ہے اب آپ اسے ہفتوں میں مہینوں میں اور سالوں میں ضرب دیں افسانوی مبالغہ جو ہے اس سے بھی زیادہ حد تک آپ حیران ہوں گے اتنا زیادہ پیٹرول اللہ تعالی نے ان ممالک کو دیا ہے جو کہ کافر ممالک کو جا رہا ہے اور جنوبی عراق میں جو پٹرول کے ذخائر ہیں وہ ایک دن میں پانچ ملین بیرل پٹرول نکالنے پر قادر ہیں ایک دن میں یعنی پانچ لاکھ بیرل پٹرول نکالنے پر قادر ہیں روزانہ یومیہ گیس کا ذخیرہ اس کے علاوہ ہے اور سوڈان سوریا الجزائر ایران ان ممالک میں جو گیس اور پٹرول کے ذخائر ہیں یہ ایک الگ فہرست ہے پوری دنیا میں جو سب سے بڑا دوسرے درجے کا پٹرول کا ذخیرہ ہے بحیرہ ہے اسپین میں جو وسط ایشیائی ریاستوں تک محیط ہے یہ ایک الگ فہرست ہے پوری دنیا کا پٹرول کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ وسط ایشیائی ریاستوں میں ہے بحیرہ کے اسپین سے شروع ہو کر وسط ایشیائی ریاستوں قفقاز، داغستان ان تمام علاقوں پر پھیلا ہوا ہے یہ ایک الگ فہرست ہے فقی ان انتقون شعوب و اغنا بقاتن فل ارد افقر افقرو شعب الد تو یہ بات کیسے ہو گئی کہ دنیا کی سب سے مالدار زمین کے رہنے والے لوگ دنیا کے سب سے غریب لوگ ہیں یہ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے اس سوال کا جواب انشاءاللہ اللہ استاد محترم ہمیں چوری کے مراحل کے عنوان سے دیں گے کہ ہمارے ذخائر ہمارا پٹرول ہماری مادنیات کس طرح چوری کی جا رہی ہے اور کس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے تاریخی لوٹ مار ہے یہ شاید کہ اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی لوٹ مار نہیں ہوئی ہے یہ لوٹیرے اور چور جن کے بڑے امریکہ ہیں یورپ یعنی نیٹو والے ہیں روس والے ہیں اور اسرائیل ہے وہ ملادو سلیبی یوزاحق علیہ علیم یہ صلیبی دشمن ہے جو کہ ہماری طرف پیش قدمی کیے آ رہا ہے یہ ہمارے ہی بیت المال سے پیسے لے کر ہمارے ہی بچوں کو ہمارے ہی ملکوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے ان نہ یا خزون انتہائی سادگی کے ساتھ وہ ان پیسوں کو لے رہے ہیں اور ہمیں ذبح کر رہے ہیں یا خزون بتریکن اب یہ جہاز آپ کے اوپر اڑ رہا ہے دیکھو وہ ہمارے پیٹرول کو لیتے ہیں اور ان جہازوں کو اڑاتے ہیں اس لیے کافیاں تقسیم کرنے کے لیے ہمارے مسلمان بچوں کو تافیاں دیتے ہیں یہ بم کی شکل میں ان کے بڑے بڑے جو بہری بیڑے ہیں ٹینک ہیں جنگی ٹیکنالوجی ہے یہ سب ہمارے ہی پیٹرول سے چل رہے ہیں کیوں یہ قتل افوانینا و تاکہ ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو قتل کیا جائے ولی اربہ اعلیٰ شعبہ تعش رفہ لائش اور اس کا جو فائدہ ہے وہ سب کا سب ان کو ملتا ہے ان کی قومیں مزے کی زندگی گزارتی ہیں اور ہم جو کہ ان ذخائر کے مالک ہیں ہم غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں